السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلامي كاسي تسكى مركز رحماني ومسجد بحقه من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا حاذيله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته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 لَطلّہ سبن شعیطیم بن حمز وََََََََََ ننف ہى ونف بسم اللّہ الرحمن ہدن الدينحت شيج الحمن الرحمن البسنت احمد ميں ابو حريرہ رزيڈان كى روايت سے ايک حديث مروى ہے اور وہ حدیث ہی ہماری دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے کافی ہے اللہ رب العزت کے جو انعامات ہم پر ہوتے ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو مساجد کی زینت سے مدین فرمایا ہے مسجد ایک نور ہے جس کا اگر حق ادا کریں تو وہ علاقہ منور ہو جاتا ہے مسجد کے ساتھ تعلق ایک اودی راحت کی اساس ہے جو حدیث از کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دل مساجد اودا کے کچھ لوگ مساجد کے اوتاد ہوتے ہیں اوتاط بطت کی جمع ہے اور بطد کیل کو یا میخ کو بولتے ہیں یا وہ قلعہ جو زمین میں ٹھوک دیا جائے جس سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے وہ بھی بطت کہلاتا ہے پہاڑوں کو بھی اللہ تعالی نے اوتاط کہا ہے بلجھارا داد کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخے بنا دیا پہلے یہ زمین ہلتی تھی متحرک رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بطور میخ کے زمین پر گاڑ دیے جس سے یہ زمین ساکن ہو گئی پرسکون ہو گئی تو مساجد کے کچھ اوتاد ہوتے ہیں بل ملائے کے جو الساع ہو پر ماحق فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان خاو یافتہ اگر وہ لوگ مسجد سے غائب ہوں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں وہ ان بارے کو اعادو اگر وہ بیمار ہوں اور گھر پڑے ہوں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں وہ ان کہا بو اور اگر وہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اس مسجد میں حاضر نہیں ہو سکے تو فرشتے ان کے اس کام میں ان کی مدد کرتے ہیں یہ مکمل حدیث ہے اس پر اختصار سے کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں یعنی جو لوگ مسجد کے اوتاد ہیں کوئی ایک مسجد ان کے علاقے کی محلے کی جس میں وہ بار بار نماز پڑھنے آتے ہیں اور باقاعدہ ہر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں وہ اس مسجد کے اوتاد بن جاتے ہیں جیسے پہاڑ ایک مقام پر گڑے ہوئے ہیں جن کو اوتاد کہا گیا ہے اس طرح وہ لوگ بھی پہاڑوں کی طرح اپنی مسجد کے اوتاد بن جاتے ہیں ویا انہیں اللہ کی توفیق سے اس مسجد میں گاڑ دیا گیا ہے اس مسجد سے فراق اور بدائی انہیں گوارا نہیں ہے مسجد سے بڑی ان کو محبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے سب ہے اللہ فی دل یوم لا دلہ الا دلّہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات قسم کے انسانوں کو اپنے سائے میں لے لے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک شخص رجل القلب معلق بالمسجد وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ معلق ہے ہمیشہ مسجد کی سوچ اور فکر اس پر غالب ہوتی ہے تو یہ مسجد کا حدیم و شان ایک کردار اور دور ہے ایک انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اس کو حیات طیبہ فراہم کرنے کے لیے تو فرمایا کچھ لوگ مساجد کے اوتاد ہوتے ہیں فطد کا ایک اور بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھتے ہیں مسجد میں جب بھی داخل ہوا جائے اس مخصوص مقام پر وہی نظر آتے ہیں نماز باجماعت قائم ہو اسی مقام پر دکھائی دیں گے مسجد میں طرز کے نشست ہو اسی مقام پر نظر آئیں گے پرانے پاک کی تلاوت اسی مقام پر بیٹھ کر کریں گے ذکر و اسکار اسی مقام پر بیٹھ کر کریں گے تو فرشتے بھی اس مقام کو چن لیتے ہیں اس بندے سے مانوی طور پر ایک دوستی قائم کر لیتے ہیں اور اس بندے کی آمد سے پہلے ہی اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ اپنے دوست کا انتظار کرتے ہیں تو ملائکہ ان کے جلیس بن جاتے ہیں اور یہ ایک بڑا عدیم الشان کردار ہے اس داخلے میں دو حدیثیں اور ہیں ایک نبی علیہ السلام کا فرمان مات رجسد اللہ ایک شخص اگر ایک مسجد کو منتخب کر لیتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے اس کی کسٹ میں آمد کر اللہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے مسرت کا اظہار فرماتا ہے اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جو شخص چن لیتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے بشکشت اس کی آمد پر اتنی خوشی کا اظہار فرماتا ہے جیسے کسی خاندان کا کوئی فرد باہر گیا ہو اور ایک عرصہ دراز کے بعد اپنے گھر لوٹے تو گھر کے افراد اس کی آمد پر کتنی مسرت کا اظہار کرتے ہیں کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی صفات تو ہر قسم کی مثال اور تشریح سے مبرہ ہیں خانے کے کائنات کی خوشی کیسی ہوگی تو یہ مسجد کا ایک کردار حیات طیبہ کے لیے باب حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کے ایک مقام کو منتخب کر لینا ناپسندیدہ امر ہے مگر وہ دوسرے معنی میں ہے ایک شخص ایک جگہ منتخب کر لے اور پھر ایک آرڈر جاری کرتے یہاں کوئی نہ بیٹھے یہاں میں ہی بیٹھوں گا جیسے باغ میں صاحب کے چودھری ہوتے ہیں نہیں ایک شخص ایک مقام کو منتخب کرتا ہے اس مقام کو پانے کے لیے پہلے پہنچے آگ باغ میں رہا ہے اور اصرار بھی ہے کہ میں وہیں بیٹھوں گا یہ ناپسند نہ نہیں لیکن اگر وہ پہلے سے موجود ہیں تو پھر یقیناً ایک مقام کو منتخب لینا اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے انہیں یہ ایک اضافی خوشخبری حاصل ہوتی ہے کہ ملائکہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اس کی آمد کا انتظار کرتے ہیں اور جب وہاں وہ بیٹھ جائے تو ملائکہ ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں ہم نشینی اس کی اختیار کرتے ہیں اس کے لیے استغار کرتے ہیں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اگر وہ کسی بنا پر نہ آ سکے تو فرشتے اس کو تلاش کرتے ہیں گھر پہنچتے ہیں شاید بیمار ہو اگر گھر میں موجود ہے بیماری کی وجہ سے تو فرشتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کی صحت اور آفیت کی دعا کرتے ہیں بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں کیونکہ بندے کا کسی مرض میں مبتلا ہونا اور مرض پر صبر کر لینا یہ ایک علیحدہ عنوان ہے درجات کی بلندی کا اللہ رب العزت کسی بندے کو مرض دے کر اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے حسن بصری کا قول ہے کہ ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا گفارا بن سکتا ہے تو فرشتے عیادت بھی کرتے ہیں اور صحت اور عافیت کی دعا بھی کرتے ہیں اور اگر وہ گھر میں موجود نہیں ہے پھر اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے یقیناً وہ کسی کام کی غرض سے گیا ہوگا تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو پا لیتے ہیں اور جس کام کے لیے گیا ہو اس کے لیے تعاون کرتے ہیں مدد کرتے ہیں تو یہ نماز جو ہے اور مساجد کا اہتمام مساجد کی محبت یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی سعادت کی بنیاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو شخص اپنے گھر سے نکلے وزو کر کے اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں لا لائن وی علام اس کی نیت اور مقصد صرف نماز ادا کرنا ہے اور کوئی غرض نہیں تو فرمایا کہ اجر ہو اجر حاج تو اس نیت پر اس کو ایک حاجی کا ثواب ملے گا جو حج کرنے گیا ہے اور اجر کثیر لے کر لوٹا ہے باقی نماز کا معاملہ اور قدم بڑھانے کا معاملہ الگ ہے لیکن صرف گھر سے باوزو نکلنا اور نماز کی نیت کر لینا اس پر ایک مکمل اور مقبول حج کا ثواب ملتا ہے یہ ثواب بھی مسجد کے ساتھ مربوط اور منسلک ہے یہ سہادت بھی مسجد سے حاصل ہوتی ہے مسجد کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہو بڑا بڑا گزیدہ ہے ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر ہے مساجد زمین پر اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں تو ان کے ساتھ یقیناً ایک قوی رابطہ ہر قسم کی سہادت کی بنیاد بنتا ہے وہ لوگ بھی اس میں سرے فری شامل ہے جن کے دلوں میں مساجد کی تعمیر کا شوق ہو یہ لازم نہیں ہے کہ پوری مسجد بنائے کیونکہ ایک حدیث کے رقاط ہیں من بنا دلہ مسجد ہے ولو امی فن سے بتا بن اللہ الن فر جن جو اللہ کے لیے مسجد بنائے خواب مسجد پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دے گا پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد کوئی نہیں ہوتی لیکن تو مسجد تعمیر ہو رہی ہو اس میں اس کا تعاون شامل ہو چاہے ایک اینٹ یا ایک بلاک کی صورت میں ہو کیونکہ پرندے کا گوسلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اسے یہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے اور جو لوگ قلب کس شخص کا دل معلق ہو مسجد کے ساتھ وہ اس اجر عظیم کو حاصل کر لے گا اور جو قیامت کی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کا سایہ اس کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوگا اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ جو مساجد ہیں اللہ کی زمین اور اللہ کی ذہنت ہے نبی اسلام سے ایک بار سوال کیا گیا کہ زمین کے سب سے بہترین ٹکڑے کون سے ہیں اور سب سے بہترین ٹکڑے کون سے ہیں آپ نے خاموشی اختیار کی کیونکہ اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں تھا اپنی رائے سے بیان کر سکتے تھے لیکن یہ دین رائے کا دین نہیں حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اکرم الخل ان کی رائے بھی اس دین میں شامل نہیں ہوا ہمارا نبی اپنی رائے سے کبھی نہیں بولتا جب بھی بولتا ہے اللہ تعالی کی وحی سے بولتا ہے تو کسی اور شخص کی رائے کی کیا ہے گنجائشلم فکریا ہے ایسے کئی واقعات موجود ہیں نبی رحت سے سوال ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار کی اور اپنی رائے سے جواب نہیں دیا لوگوں نے روح کے بارے میں پوچھا آپ نے خاموشی اختیار کی جناب اجاگر کی بیمار کنسی کے لیے گئے تو جاگر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مال ہے اس مال کا کیا کرو آپ نے خاموشی اختیار کی حتیٰ کہ آسمان سے انکشاف ہو اللہ تعالیٰ نے روح کی حقیقت بتائی اور جاگر کے مال کے تعلق سے میراث کی آیتیں اتاری اس بات کے بین ثبوت ہے کہ یہ دین رائے کا دین نہیں ہے یہ قیاس کا دین نہیں ہے مثالوں کا دین نہیں ہے بلکہ بڑھیا الہی کا دین ہے چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ, اللہ سم نے اس سوال کو سن کر بھی ثبوت اختیار کیا کہ زمین کے بہترین ٹکڑے کون سے ہیں اور بہترین ٹکڑے کون سے اللہ نے جبیر امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیمبر سے پوچھو کیا معاملہ جویر امین نے پوچھا تو آپ نے اس سوال کو ہرا دیا جبریل نے کہا کہ اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں اللہ کا امین البڑی مگر یہ دین ایسا خالص دین ہونا چاہیے اس نے جبیل امین کی رائے کا بھی دخل نہیں اللہ تعالی کے پاس چلے گئے یہ سوال ہے یہ پریشانی ہے اللہ باقی جواب دیا کہ خیر و بقاہد عرض مساجد ہو ہے مشکل و بقا نرف اسوا تو ہے زمین کے سب سے بہترین ٹکڑے مساجد اور سب سے بہترین ٹکڑے بازار یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک مسجد ہے اللہ کا گھر ہے اور مسجد زمین کا بہترین ٹکڑا قرار پایا ہے زیادہ وقت اسے گزارنے کی کوشش کرنا اللہ کا ذکر کرنا قاڑے پاک کی تناوت کرنا نواخل کا اہتمام کرنا ایک عظم رمضان بھی شروع ہونے والا ہے رمضان میں مساجد آباد ہوتی ہیں ہونی چاہیے مگر ایک مستقل شوق اندر پیدا ہو جائے مساجد کو آباد کرنے کا کہ ابھی وہ شان شوق ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہے اور ایک مہمان بڑا قیمتی ہوتا ہے اس کی خواہشات کا احترام کیا جاتا ہے تو اللہ رسط تو بڑا ہی قدردار اپنے بندوں کے ایک ایک عمل کی قدر کرنے والا تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو بڑا ہی با ہو سکتا ہے اللہ رب توفیق دے کہ ہم بھی مساجد سے اسی انداز کی محبت کریں جس طرح مساجد کے کچھ لوگ بیخے من جاتے ہیں وہ ان کو مسجد میں گاڑ دیا گیا وہ ایک مقام کا انتخاب کر لیتے ہیں نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ اس کو نظر آتے ہیں. ایک میخ گاڑ دی گئی ہے بہت ایک محبت بھرا ان تو ان کے انتقال کے بعد ان کے پڑوس میں ایک بچی تھی اپنے والد سے پوچھتی ہے کہ منصور ابن کے گھر میں ایک ستون تھا سہن میں ایک تھا. وہ نظر نہیں آتا کبھی کبھی رات کی تاریخی میں چھت کی مڈیر میں کھڑے ہو کر باہر دیکھ لیا جاتا تھا پوچھا وہ ستور نظر نہیں آتا تو باپ نے کہا کہ بیٹی وہ سدور نہیں تھا خود منصور ابن مرد تھا جو اپنے گھر کے سہن میں ایک مقام پر کھڑا ہو کر روزانہ تہجد پڑھتا تھا قیام الحل کرتا تھا تو صرف صالحی ہی کئی وطیرہ پڑوسی سمجھتے کہ یہ کوئی گھر کا سزول ہے اندھیرے میں ان کو صاف دکھائی نہ دیتے تو ایک مقام کا تعین اس لحاظ سے بہت ہی ایک افضل امر ہے کہ فرشتے اس مقام پر انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور کسی قدر کی بنا پر اگر نہ آ سکے اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آ جائے اور لوٹ لوٹائیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے ایک شخص اپنے گھر سے غائب ہو اور مدت مدیدہ کے بعد لوٹے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی خوشی اس سے زیادہ ہے کہیں زیادہ تو یقیناً یہ محبت بڑی باتیں ہیں محبت بڑا انداز اللہ تعالی ہمیں بھی مساجد سے تعلق قائم کرنے کی توفیق لگا کرنا تھا مساجد کی تعمیر ہو یا مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام ہو مساجد کی صفائی ستھرائی مساجد کو خوشبودار بنانا یہ سارے مصروف عمر نبی اسلام کے دور میں ایک عورت مسجد کا جھاڑو دیا کرتی تھی اور صفائی کیا کرتی تھی جو کوئی گندگی نظر آتی اس کو صاف کیا کرتی تھی ایک بار وہ نظر نہ آپ نے پوچھا فلاں خاتون کہاں گئی سیافان خاتون تھی صحافت کی یارسوز اللہ رات کو فوت ہو گئی ہم نے اس کو تفن کر دیا فرمایا کہ آف اصل تم ہوں مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا مجھے کیوں نہیں اترا کی عرض کیا کہ آپ آرام میں تھے اور ہم آپ کے آرام میں مخیر نہیں ہونا چاہتے تھے فرمایا کہ دیا والا قبر آ بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے امام الربیہ قبر میں گئے صحافت کی چکایت کو لے کر اور آپ نے قبر کھڑے ہو کر اس کا جنازہ پڑا اور اس کے لیے دعائیں کی کیونکہ اس کا عمل بڑا عقید تھا بس سے محبت صفائی اور صفائی کا اہتمام یہ مساجد یقینا ہماری کردار سازی میں ایک اہم کردار ادا کرتی جو قدم بڑھائے جاتے ہیں ہر قدم کو ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور وہی قدم اگر زمین پر پڑ جائے تو ایک گناہ پاک ہو جاتا ہے یہ ایک سلسلہ روزانہ پانچ بار آپ دوہرا سکتے ہیں اور زندگی میں یہ ہزاروں لاکھوں کا یہ بڑھانا آتا ہے تو بڑا ہی بلندی دور اور گناہوں کی بخش کا باعث ہے ب توفیق اللہ تعالیٰ اللہ با کر ان راہوں پر چلنے کی توفیق دے دے جو راہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہیں ہیں اور جو راہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہیں ہیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم سے اپنی محبت کے فیصلے فرما دیں ہمارے گناہوں کو باپ فرما دے عقور و قولی حاضہ وسط واخيرا دوان الحمد لله